صورت النازیات مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نائن نمبر ہے نزول کے اعتبار سے ایٹی ون یعنی سور نبا اور سور نازیات کا نزول کا وقت تقریباً ایک ہی ہے اس میں فورٹی سکس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ون ناز غر قن ان فرشتوں کی قسم جو سختی سے جان کھینچتے ہیں ون نشی قوت ان فرشتوں کی قسم کہ جو نرمی سے جان لیتے ہیں دونوں چیزوں کا ذکر ہے جو گناہ گار ہے جو کافر ہے جس سے اللہ ناراض ہے اس کی روح بڑی سختی سے کھینچی جاتی ہے ون ناشی تو اور جس سے اللہ تعالی راضی ہے اس کی روح اس قدر آہستگی سے کھینچی جاتی ہے کہ انہیں روح نکلنے کا احساس تک نہیں ہوتا دونوں راہیں ہیں کون سی راہ اختیار کرنی ہے یقیناً ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میں جاؤں تو میری روح آسانی سے نکلے جنت کا دیدار کرتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہوئے روح نکل جائے تو یہ چاہنا اپنی جگہ ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے اور ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہماری روح نکلے تو بڑے ہی آرام سے اور سکون کے ساتھ ہماری روح نکل جائے وسعب سب ان فرشتوں کی قسم کہ جو روح لے کر آسمانوں کی طرف تیرتے ہیں یعنی جس طرح پانی میں مچھلی تیرتی ہے اس طرح فرشتوں کے لیے آسمان کی طرف جانا کوئی مشکل نہیں ہے فالسابقات قوت پھر ان فرشتوں کی قسم جو آگے بڑھ کر جلد پہنچتے ہیں فل مدب پھر ان فرشتوں کی قسم جو اللہ کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں حقیقی طور پر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن فرشتے اللہ کی عطا سے روزی دیتے ہیں روحیں قبض کرتے ہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں مدد کرتے ہیں حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہاں مدبرات فرشتوں کو کہا گیا جس کے معنی ہے اللہ کے کام کرنے والے تو اللہ کی عطا سے اللہ کے حکم سے وہ کرتے ہیں اسی طرح اولیاء اور انبیاء کا معاملہ ہے کہ جو انہیں طاقتیں ہیں جو وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں یوم ترجف پُر اس دن کانپنے والی کانپ رہی ہوگی یعنی زمین کانپ رہی ہوگی را دفا اور آنے والی اسے آئے گی یعنی قیامت ضرور آئے گی کلو بوئیں جیفا دل اس دن کاپ رہے ہوں گے گھبرا رہے ہوں گے اب سوروحا خوشیام نگاہیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوں گی یقولون یہ کافر کہتے ہیں فی الحاف کیا بے شک ہم ضرور الٹے پاؤں دوبارہ پلٹیں گے کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ پیدا ہوں گے نقیراں سے مراد وہ ہڈی ہوتی ہے کہ جس پر اتنا زیادہ عرصہ گزر جائے یعنی لاش کو جب کافی عرصہ گزر جائے تو چھوٹی ہڈیاں وہ گل کر مٹی میں شامل ہو جاتی ہیں اور جو بڑی ہڈی ہے جس کا اندر گودا ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں وہ گودا بھی گل کر سڑ کر ختم ہو جائے صرف ہڈی رہ جائے اور ہڈی کے اندر سراخ ہو تو ہڈی کے اندر سراخ بھی ہوتے ہیں اور بیچ میں گودا بھی نہیں تو جب ہوا داخل ہو کر نکلتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اس ہڈی کو نخیرہ کہتے ہیں یعنی اب وہ ہڈی وہ سیدھا ہو کر اپنے آخری اسٹیج پر پہنچ گئی ہے پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈی بھی مٹی بن جاتی ہے کسی کی قبر کھودی جائے اور اس کی لاش اگر ہڈیاں ہڈیاں ہو گئی ہیں تو بس اوقات ایک دو ہڈیاں باقی ہوتی ہیں کئی سالوں کے بعد بھی. تو کہنے لگے کافر کیا ہماری ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گے پھر بھی ہم زندہ ہوں گے اولو وہ بولے تل کا ادن کر رتن اگر ایسا ہوگا جب تو یہ پلٹنا بہت نقصان کا ہوگا کیوں اس لیے کہ ہم نے اس کی تیاری تو کی نہیں ہے تو وہاں جا کر تو بہت برے پھنسیں گے کیونکہ ہم نے تو صرف دنیا کو ہی منزل سمجھا ساری تیاریاں تو ہماری دنیا کے لیے تھیں فی نما ہی زجرتوں واشدا مرنے کے بعد تم قبر میں مٹی مٹی بھی ہو جاؤ دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل نہیں وہ تو ایک جھڑک ہوگی ایک مرتبہ جھڑکا جائے گا ایک آواز ہوگی دوسری سور پھونکی جائے گی اسی وقت سب کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے موسا کیا تمہارے پاس موسا علیہ سلاۃ وسلام کی خبر آئی از ناداہ رب ہو بلوا دل جب ان کے رب نے انہیں پکارا اس حال میں کہ حضرت موسا علیہ السلام مقدس وادی توا میں تھے اور فرمایا از ہب الا فراؤنا ایموسا علیہ السلام آپ فرعون کی طرف جائیے ان نہ بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقول پھر ایموسا علیہ السلام آپ فرعون سے کہیں کیا میں تجھے وہ راستہ بتاؤں جو تجھے پاک و ستھرا کر دے گا وہ آہ دیا کا علا ربی کا فتخشا کیا میں تجھے وہ راستہ دکھاؤں کہ تو اپنے رب کی معرفت حاصل کر لے میں تجھے تیرے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ بتاؤں فتقشا تاکہ تجھے اللہ کا خوف پیدا ہو ال حضرت موسا علیہ السلام نے فرعوم کو بڑی نشانی دکھائی بڑے بڑے معجزات دکھائے فکذب وعصا پھر فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثم ادبرا پھر اس نے فرمانی کیس آ کوشش کرتے ہوئے جادوگروں کو جمع کرتے ہوئے بس اس نے جادوگروں کو جمع کیا فنادا پھر فرعون بولا پکارا فقول تمام جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ اب مقابلے کے لیے سب جاؤ فقلا پھر وہ بولا ان میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں صلی اللہ, اللہ تعالی نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا ان شک اس واقعے میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے کہ غرور تکبر کرنے والوں کا انجام بہت برا ہے